الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتذرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تذرعوا ولكن قصد قلوبهم ہم لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ہی به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم اخذ فاذا هم مبلسون فم ابلسون میرے محترموں آپ کو تو یہ بات معلوم ہی ہے کہ آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کی بحثیں جاری ہیں اب تک تین لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اور ہزاروں مر چکے ہیں کرونا اللہ تعالیٰ کے امراض میں سے ایک مرض ہے وباؤں میں سے ایک وبا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیحات میں سے ایک تنبی ہے ایسی وبائیں اور امراض کفار کے لیے عذاب ہوتے ہیں گناہ مسلمانوں کے لیے تعدیب اور گناہوں سے مفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور خالص مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہوتے ہیں البتہ کفار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رات 31 نمبر آیت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ یعنی مقصد یہ ہے کہ کفار پر ہمیشہ ان کے بدامالیوں کی وجہ سے عذاب آئیں گے یا ان کے علاقوں اور ملکوں سے نزدیک ایسے عذاب آئیں گے کہ جس سے وہ متاثر ہوں گے یا تو ان کے اپنے مال و اولاد پر اللہ تعالی مصیبتیں ڈالیں گے یا ان کے قریب علاقوں پر اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں ڈالیں گے کہ جس سے یہ بھی متاثر ہوں گے جیسا کہ آج کل یہ وائرس بعض ملکوں پر مسلط ہے اور کسی کے نزدیک کسی کے نزدیک ملک میں ہے کہ جس سے پوری دنیا پریشان ہے اور پوری دنیا متاثر ہے پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے امتحان ڈالے ہیں ایک امتحان تنگ دستی اور امراض کا دوسرا عذاب نعمتوں کا یہ دونوں امتحان اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لاتے ہیں جیسا کہ صورت الانعام کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے قبل بھی انبیاء بھیجے فزنہ ہم بالبائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تنگ دستی اور امراض میں انہیں پکڑا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتحنا نہ ابواب ابو ابک یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر طرح کی نعمتیں کی تو ایک قسم ابتلا تو نقم اور بالعذاب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب بھیجے اور دوسری قسم کی ابتلا جو ہے وہ بنعم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے یہ دو طرح کی ابتلاع ہیں اور یہ دو طرح کی ابتلاعات اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت میں بھی ذکر فرمائی ہے مثلا سور عراف میں اللہ تعالینا بیان کیا ہے وما ارسلنا في قرية من نبی جن الا اخذنا اہلها بالبعساء والضراء لعلهم یالضرعون ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتی عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتتا وهم لا يشعرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے جتنے انبیاء بھیجے ان امتوں میں جو مخالفین تھے ان پر ہم نے امراض اور تنگدستی بھیجی پھر تکلیف کے بعد انہیں آسانی اور نعمتیں دیں بہرحال یہ دو قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں پھر اس کے بعد سورہ آراف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یعنی ہم نے ان لوگوں کا دو طرح سے امتحان لیا ایک خوشی کا امتحان تھا اور دوسرا مصائب و تکالیف اور پریشانیوں کا امتحان جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ان کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ لال لہم یا تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آرضی کریں کبھی فرمایا لال لحم یرجعون تاکہ یہ لوگ اللہ تعالی کے دین کی طرف آ جائیں کبھی فرمایا لال لحم تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں تو جتنے عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں امراض وبائیں اطلاعات مصائب وغیرہ ان سب میں یہی حکمت ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹیں اور نصیحت قبول کریں جیسے کہ آج کل کرونا وائرس مسلط کرنے کی اصل وجہ اور علت بھی یہی ہے کہ لوگوں میں عاجزی آ جائے تکبر و غرو ختم ہو جائے لوگ اللہ تعالیٰ کا دین پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، ایمان پہچانے، قرآن کو جانے اسی طرح ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کا انتقام بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي فی الْيَمِّ نا فرونیوں پر طرح طرح کے عذاب آتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا فع رقنٰ ہم فلجمن کبھی اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعن نا من ہم من تقیمن اور اس طرح فرماتے ہیں فلم ما آ صفن تقم نا من ہم فع رقنٰم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا اور ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر و ظالم لوگ مظلوم مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مزدوم مسلمانوں کا انتقام اور بدلہ لیتے ہیں کیونکہ نیک لوگوں کو ناراض اور تنگ کرنا اللہ تعالیٰ کو تنگ کرنا اور ناراض کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرونیوں نے تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے انتقام لیا کبھی مزدوم مسلمانوں کی دلازاری کی جاتی ہے کمزور آجز و بے آثرا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کا انتقام لیتے ہیں بہرحال اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عذابوں کے ذریعے مظلوم مسلمانوں کا انتقام لیتے ہیں اور پھر ایک ایسے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آرضی کریں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں لیکن پھر بھی ایسے وقت میں جن لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاء کے مقصد کلوب ہوں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وزع الحم الشن ماقانو شیطان نے ان پر محنت کی اور ان کے بیکارہ کار اعمال جو ہیں وہ ان کے سامنے مزین کر دیے ایک تو ان کے دل سخت ہے دوسرا یہ کہ شیطان نے ان پر محنت کی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم مانسو مادو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی احادیث اور واض و نصیحت ہر چیز انہوں نے بھلا دی اور انہیں نظر انداز کر دیا اسی وجہ سے وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے فلاحم بس تذر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آجزی کیوں نہ کی عذابوں پر مصیبتوں اور آفاتوں پر اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں سختی تھی شیطان نے ان پر محنت کی تھی چنانچہ واضح نصیحت کی آیات کو انہوں نے بھلا دیا پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے حالات لوگوں پر لاتے ہیں کبھی نعمتیں اور خوشحالی لاتے ہیں اور کبھی آفات اور عذاب لاتے ہیں ایسے عذاب اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں قحد وبائیں مصیبتیں مسلط کرتے ہیں جب بندوں کی اس سے اصلاح نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمومی پکڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخر نہ ہوں اسی طرح فرماتے ہیں فرق نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اچانک پکڑا اور سمندر میں ڈبو دیا فلونیوں پر طرح طرح کے عذاب آتے تھے کبھی قحت آتے تھے کبھی خون کا عذاب کبھی مینڈکوں کا عذاب کبھی خون ٹڈو اور جوں کا عذاب مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیے لیکن جب ان کی اس سے اصلاح نہ ہوئی تو پھر اللہ تعالی نے ان پر عمومی عذاب بھیجا اور سب کو اس میں گھیر لیا